کتاب ایمان کے ابواب میں سے بائیس و ہے جو کہ ایمان بخاری رحم اللہ ظلم دون ظلم کے عنوان سے قائم فرماتے ہیں پہلے اس باب کا تعلق یعنی مناسبت ابواب ماضیہ سے اس سے پہلے جو باب تھا وایت الماصیم من امر لیا کہ معاشیت جو ہے جی جی جی جی خارش تعلیم اسلام کے نہرا سیکھ پندرہ منٹ پر یہ وعلیکم السلام علما آزرا جمبیرات ان سبق نہیں پڑھتے اور پڑھا بھی نہیں اللہ رحم فرما جو سے بند کرتے پہلے باپ الماسن امرجہ الجاہلیہ امام بخاری نے بال قائم فرمایا اور مرجیا پہ رد کیا مرجیا کا مطلب یہ ہے کہ معاشیات ایمان کے ساتھ کوئی مضر نہیں ہے الما سے تو نہ تو ظرمان ایمان مال کفر نہ امام بخاری رحم اللہ نے فرمایا، من عمل معصیت ایک جاہلیت کے عادات میں سے ایک عادت ہے اور یہاں ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد کو فرمایا تھا کہ ان نق امر جاہلیہ کا تو اب امام بخاری رحم اللہ مرجیا پہ رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں ظلم ظلم گوئے کے ظلم دو ظلم ظلم کے اقسام ہیں تو بڑا ظلم زیادہ مضر ایمان ہے تو ازنا ظلم کم مضر ایمان ہے لیکن یہ ظلم مضر ایمان ضرور ہے ظلم مزری ایمان ضرور ہے تو اس لیے ثابت ہوا کہ الماسیتوں تجر ایمان ماشیت سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے مرجہ بھی رد ہوا دوسری مناسبت یہ ہے کہ امام بخاری جو اپنا ایک دعوت چلا, چلا رہے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ مرکب ہے زو اجزاء ہے اور یزید وسو ہے تو ظلم ظلمن دون سے بتایا کہ جب ظلم اکبر بھی ہے ظلم اصغر بھی ہے تو, تو رف الشہ بال جب ظلم اکبر ہوگا تو ایمان کو بہت نقصان ہوگا جب ظلم اصغر ہوگا تو ایمان کو تھوڑا سا نقصان ہوگا جس طرح یہ ماسیات زو اجزاء ہیں یہ ماسیات زو اجزاء ہیں تو یہ ماسیات ضد ایمان ہے ایمان بھی اجزاء اجزا جس طرح ماسیات زو اجزاء ہیں اس میں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی طرح چونکہ یہ ماسیات ضدی ایمان ہیں تو ایمان بھی زو اجزاء ہے جس طرح ایمان جو ہے تو سے بڑھتا ہے سیاحت سے گٹتا ہے اس طرح ظلم ظلم سے ظلم شریر سے ایمان میں نقصان پڑتا ہے اور ظلم کبیر سے نقصان ہو رہا بڑھتا ہے تو جس طرح معصیات ظلم تو ظلم ہے سو اجزا ہے تو اس طرح ایمان بھی ذو اجزا ہے تیسرا ربط ہمارے محشیر رحم اللہ نے ابن بطال سے لکھا ہے کہ اس باب کی ذکر کرنے سے مقصود امام بخار یہ ہے کہ ایمان کا اتمام اعمان سے ہوتا ہے ایمان کا اتمام اعمال صالحہ سے ہوتا ہے تو معاشی سے نقصان بال ایمان ہوتا ہے ہمار سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے تو معاشی سے ایمان میں نقصان اور خسارہ آتا ہے ظلم دونا ظلم قائم کر دیا تیسری بات یہ ہے کہ ظلم دونوں ظلم ہے تو امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ معاشیات یہ ان تناسب ہیں بعض معاشیات ایسے ہیں جو میں انل ایمان ہیں جیسے ظلم اکبر ہے اور بعض ماسیات ایسے ہیں کہ معصیت تو ہیں ضلع معصیت معصیت ہے لیکن غیر مخارج میں ایمان کون سی ہیں کون سے ہیں ظلم دونا ظلم وہ ظلم جو کہ دون ظلم ہیں اس لیے کہ ایک ظلم اکبر ہے ایک ظلم اصغر ہے اب کل کا مسئلہ ادھر بھی لے آؤ کہ ظلم غیر ظلم ظلم حدنا ظلمنا ٹھیک ہے گا نا کیا ظلم کار ظلم تو کار ظلم کا کی تحقیق ماشاء اللہ غیر ظلم <coughs> شاہ رحم اللہ نے فرمایا اب اس پر امام بخاری رحم اللہ حدیث نمبر بتیس نقل کرتے ہیں پڑھیے پڑھ لیا اچھا ابھی کال حدسنا ابو الولیدنا آل شعبہ ہاں یعنی تحویل پال الباری وحدنی کال حدسنہ محمد ابن شعبہ ہر سلیمان عن ان ابراہیم ان القوع عنب اللہ مسعد رضی اللہ دیکھیے امام بخاری کے دو استاد ہیں ایک ابو الولید ہے جو کہ حضرت شعبہ سے نقل کرتے ہیں امام بخاری کا دوسرا استاد بشر ہے جو کہ محمد سے نقل کرتے ہیں اور محمد ان شعبہ نقل کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ابھی آپ بے ہی متوجہ ہیں امام بخاری اور امام شعبہ کے درمیان کتنے واسطے ہیں پہلے صدر میں ہاتھ کا سنل والی کال ہاتھ سنا بس ایک واسطہ ہے دوسری سند میں امام بخاری اور شوبا کے درمیان دو واسطے ہیں توجہ ہے مولانا اب یہاں یہ سوال ہے واسطے جب کم ہوں اس کو سند عالی کہتے ہیں واسطے جب زیادہ ہوں اس کو سند ادنا کہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ امام بخاری جب پہلے سند عالی ذکر کر لیا ہے امام بخاری سند علی ذکر کر لیا ہے ذکر <تصفح> کر لیا ہے تو سند عالی کی بات پہ سند ادنا ذکر کرنے کا کیا فیصلہ چاہے تو یہ تھا کہ پہلے سند ادنا ذکر کرتے ہو بعد میں سندی <تصفح> ترقی من الزنا الا اب سب ہے یا تو تنظر من اللہ الازنہ ہے بات سمجھ گئے ہو بھائی جب جس سند میں واسطوں کی قلت ہو وہ سند عالی ہوتی ہے جہاں سند واسطے زیادہ ہو وہ سند ادنا ہوتی ہے ہوتی ہے کہ ہوتا ہے ہوتی ہے تو جب پہلی ولید حمان بخاری اور شوبہ کے درمیان ایک واسطہ یہ سند عالی ہے اس سنعد میں بشر اور اس کے بعد محمد ہے تو یہ دو واسطے ہوئی شوبھا اور امام بخاری کے درمیان تو یہ سند ادنا ہے تو چاہے تو یہ تھا کہ پہلے سندی ادنا ذکر کرتے اس کے بعد سند عالی ذکر کرتے تو ترقی ملن ادنا اعلیٰ ہوتا یا تو تنظر من و ملن اعلیٰ ہوتا یہ کیوں یا وہ بات ٹھیک ہے سب کچھ جی ہو گیا امام بخاری کثرت سنتو ترکو طرف کا تیت کو اس کو ابھی چھوڑ دو اب یہاں اس قیدی کا جواب یہ دو کہ امام شعبہ کے کئی شاگرد ہیں ایک امام شعبہ کا شاگرد محمد ہے اور ایک امام شعبہ کا شاگرد ابو ولید ہے اب جب ان تلامزت کی نسبت کی جائے تو محمد من الولید ہے محمد من الولید ہے امام شعبہ کی میں سے ولید ابو الولید بھی ہیں اور امام یعنی محمد بھی ہیں لیکن یہ محمد اوسخت اوسخت تلام شا... امام شعبے کے شاگردوں میں سب سے اوسط شاگرد کون ہے محمد ہے تو جب سندی ادنا میں اوسط تلامزم موجود تھا اس لیے امام بخاری نے بعض ذکر کر دیا ہے تو یہاں صنعت کے عرو اور غیر عرو کا لحاظ نہیں کیا یہاں راوی کے سپکا اور غیر سپکا کے کی کا لحاظ کیا ہے تو شعبہ کے شاگرد میں محمد میں اور سفید پلان سمجھ تو دوسری بات یہاں ایک عجیب ہے محد لکھتے ہیں کہ امام بخاری کی یہ صنعت جو ہے یہ بہت اصح السانی ہے اور بہت بڑی صنعت ہے اس لیے کہ یہاں پہ شعبہ آپ سلیمان الامش سے نقل کرتے ہیں سلیمان ابراہیم سے ابراہیم القامہ سے القمہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ صنعت عالی کیوں ہے اس لیے کہ کان سلیمان فقی و ابراہیم و والمت فقی حن و عبداللہ بن رسول ہفق تو یہ سند ہے من منفقی انفقی انفقی انفقی ان ان ذکر ہے اس کے اعتبار سے یہ سند بہت عالی سند ہے یہ سند کیسے منفقی انفقی انفقی انفقی ان ہے سلیمان عمد فقی ابراہیم فقی القمر فقی عبداللہ بن مسعود افقہ صحابہ سے اس لیے یہ سرعد بہت زبردست عالی سرحد ہے کبھی کبھی علماء علما القمہ یہ تعدی ہے لیکن اس کو فقاحت میں ابن عمر کے ساتھ مصاوی قرار دیتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ فقاحت میں القمر کو مصاوی قرار دیتے ہیں جہاں کہ تم حدیث رف الدین پہ بات کرتے ہو نا تو رف الدین کیا حادث بھی اپنی عمر سے ہیں لیکن الفامہ یہ بھی ابقا ہے فقی شخص ہے یہ فقات میں کسی سے کمزور نہیں ہے تو لہذا یہ حالی سند ہے بہت خالی صنعت ہے فرماتے ہیں کہ لمبا نزلت یا نزلت جب یہ آج کتری الزینا امن بسو ایمان ولاکل محتدول وہ جن ایمان لایا اس حال میں لم کی خلص کیا اپنا ایمان برزلم ظلم کے ساتھ بلا کل ام ان کے لیے امن ہے جانو سے مل... محتدون خال صاب ربی ہم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جس سے ظلم کا صدور نہیں ہوا تو جو ہے علما اقدام سنا امام بخاری کا علم بہت دقیق ظلم دونوں ظلم ہے ظلم اکبر بھی ہے تو ظلم اصغر بھی ہے ایمان بخاری کہتا یہ میری سمجھ نہیں یہ صحافت کی سمجھ ہے میں تو صحافت کی سمجھ کا ناقل ہوں جو فائدہ انعام اتری لم مسود ایمانوں کے ظلم جنہوں نے اپنا ایمان ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا ان کو امن ہے وہ جہنم کے نار سے محفوظ و ممون ہیں اب چونکہ یہ ظلم ذکر ہوا تو ظلم اذنا کیا ہے وز و شیر کی غیر محالی ہی. ظلم اطنا کیا ہے معصیت ہے ظلم ادنا از از گالی گلوچ ہے ظلم ادنا کسی کو تھپڑ مارنا ہے ظلم ادنا کسی کے مال بے غصب کرنا ہے ظلم اکبر کفر اور شرک باللہ ہے آپ سمجھ گئے علماء کرم صلی امت اب صحابہ کرم جب یہ سنی تو رونے لگتے کا یو نالم ظلم اللہ کے نبی یہاں کی جنت اس شخص کو ملے گی ساتھ میں ہے جس کا ایمان ظلم سے مخلوط نہ ہو ہم تو سب ہمارے ایمان تو سب ہمارے سب کے ایمان ظلم سے مفلوط صاحب اکرام کا ذیل کہاں گیا مطلق ظلم کی طرف گیا مطلق ظلم کی طرف گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں مطلق ظلم نہیں ہے یا ظلم مقید ہے بات سمجھ گئے ہو ٹھیک ہے اب اس ترکیب سے جواب کرو اور عظیم میں لم یل بسو ایمان و بزلم صاحب اکرام کی نگاہ اس ظلم پہ پڑی اب یہ ظلم نہ کرا ہے لم یل بسو کلام کیا ہے منفی ہے جب نہ کرا آز نفی کے سیاح میں واقع ہو وہ عموم پیدا کرتی ہے کرتا ہے, ہے وہ موم پیدا کرتا ہے تو ساب کر جب بھی ظلم ان کو دے کر یہ تو نہ کرائے لم یل بسو کے تخت آتے ہے اسے تو موم کا فائدہ ہے تو یہ ظلم عام مراد ہے اس لیے فرمائے ایون عالم یسلم دوسری بات یہ کہ یہاں ظلم ظلم مطلق ہے از، از ظلم جائے مطلق ہے یہاں بھی عموم کے شارہ جب مطلق ذکر ہو تو, فیدہ عام ہوتا ہے. تو انہوں نے مطلق کیوں دیکھا مطلب کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام تم نے تو ظلم کی تعمیم کی طرف دیکھا ظلم کی اطلاف کی طرف دیکھا لیکن یہاں مقصود ظلم میں اکبر ہے ظلم اسبر نہیں ہے اس لیے کہ ظلم مقید بھی عظیم ہے ان نشر یا ظلم شرک ہے اس لیے کہ ظلم میں یہ تنوین تعظیمی ہے بات سمجھ گئے ہو یوں کہو صحابہ کے نے عمت نقر کی طرف دیکھا صاحب کرام نے ظلم کی مطلق کی طرف دیکھا نبی پاک نے فرمایا کہ یا ظلم مطلق نہیں ہے ظلم مقید ہے بہوال صورت لکمان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم اگرچنک کرا ہے لیکن اس میں تنوین تعظیمی ہے تو مراد ظلم عظیم ہے اور ظلم عظیم کون سا ہے شاید. ظلم دونا ظلم کا مسئلہ حل ہو گیا ہو گیا کہ نہیں ہوا شیخ نانو طوی اور شیخ گنگوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ جی بے ظلم کا جواب ترویل تعظیمی سے بھی ہوتا ہے ظلمن کا جواب جو ہے بے ظلم عظیم ظلم کی تقیب سے بھی ہوتا ہے لیکن اسی طرح بھی اس آپ کے اندر اس کا جواب موجود ہے اس ظلم سے برا ظلم اکبر ہے ظلم اصہ نہیں ہے ابھی نہیں گرم نہیں ہوا بسمجھ گئے ہو ابھی سے برا کیا ہے نانوتوی راہ محلہ گنگو ہی راہ محلہ فرماتے ہیں کہ اس آت کے اندر سوال جواب دونوں موجود ہیں موجود ہیں دیکھو بھائی اس لیے کہ جب آپس میں مختلف ہوتے ہیں دو چیزوں کا جب آپس میں اختلاط ہوتا ہے تو اختلاط میں ہوتا ہے کہ محال واحد ہوتا ہے جی محال واحد میں ہوتا ہے اب قیمہ بھی ہے مچھلی بھی ہے ان دونوں کو جب ایک برتن میں ڈالو گے تو اختلاط ہے نا جب علیزہ, علیزہ برطن میں ہو <تصفح> نہیں ہے آپ سمجھ گئے ہو اللہ تبار کو تالا علما زیبن کے ارواح کی رحمت نازل فرمائے کہ اس آیت کے اندر جو ہے اس آیت کا جواب موجود ہے دیکھو لم البت ایمانوں کے ظلم ہے تو لم کا محل ہے ایمان کے محل کا دل ہے پھل دل ہے جب ایمان کے محل قلب ہے اب ظلم کے افسان میں توجہ کرو ظلم کے افسان ہے افسان ظلم میں سکھے کہ تم شرک ہے شرک کا محال کہاں ہے قلب تم عالم ہوا ظلم سے مراج شرک بات سمجھ گیا تو اللہ جامن علمان کے ظلم وہ لوگ اللہ فرما کے وہ لوگ جرم کی مان لا اپنا ایمان شرک کے ساتھ مختلف نہیں کیا تو لا الامن و اب بات سمجھ گئے ہو گنگوہی کا نقطہ واقعی گنگوہی تھا نانوتی کا نقطہ واقعی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن اب یہاں پہ ایک وام سب پڑتا ہے فیاض کرنا تمہیں کی کے بات اب یہاں ایک وام سب پڑھتا ہے یہ نقطہ گنگوئی اور نانوتری کے ذہن میں آگیا ہے تو صحابہ کران کے ذہن میں کیوں نہیں آیا تو بھائی جب دشت اور خوف جب غالب ہوتا ہے نا تو وہاں پہ انسان کی نگاہ نقطوں پہ پھر نہیں پڑتی ہے وہاں بوت کمال خشیت کی نا کمال خشیت نا اس لئے انہیں بھر لگا تو فرمائن تو مسئلہ حل ہو گیا کہ باب ظلم دونا آگے جائیے مسئلہ حل ہو گیا نا چلو م. م. م. لا و ليس من هذا الباب قال سمعت ثلاثه من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان من من وإلا وإلا من بعض علام المنافق امام بخاری رحمه اللہ اب یہاں پہ علامات منافق بیان کرتے ہیں السلام علیکم جی سنگال آپ زورم شماؤس خیر خریدتے ہیں آپ تیرہ تاریخ بن جی الحمدللہ رب الحمد بالکل خیر خیر بس السلے خام خیر میرے گری غلام بالکل اللہ, اللہ اسلام جی آؤ خیر جی جی آؤ بالکل آپ پور والو بلا مرحمان ہوئے پور جی جی آپ خری لگٹ ملاقات تیس تاریخ اعلیٰ ملاقات ہو شکریہ سابق ضرور انشاءاللہ شاء اللہ اللہ <تصفح> جگہ نمبر زیرو تین سو ایک پنچ سو چالیس نظاج پنج پیرے پنچ پنجوش ہوں پنج پیرے شو <تصفح> کوشش <تصفح> کرانی لوگ آج خدمت کے لیے بہتر جانے ہیں بابو علامات مناسب دیکھو یہاں بھی مخصوص رب ہے کن پر مر جہ کہ تم کہتے ہو کہ معاشیات مضر ایمان نہیں ہے تو علامات کے ایمان میں نقصان کیوں ہے جب علامات کے سے ایمان میں نقصان آتا ہے تو معلوم ہوا کہ معاشیت مضرف ایمان ہے ٹھیک ہے امام بخاری کے علم کو سلام ہے امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بزدیہ طبی اب امام بخاری فرماتے کہ ایمان ذو اجزا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ زدی ایمان جیسے کہ علامات سے لفاف ہیں یہ بھی زو اجزاء ہے اگر جس کسی میں تین علامات سے لفاف ہیں یہ بھی منافق ہے اگر چوتھی آ گیا لفافی خالص ہے تو معلوم ہوا کہ تین کی وجود سے نفسی منافق بنتا ہے چوتھی کی وجود سے منافقی کامل بنتا ہے تو جب ماضیات زو اجزاء ہیں تو یہ تو زدی ایمان ہے نا تو ایمان بھی سو اجزاء ہے نا اس لیے کہ جب نفاق کامل ہوگا تو وہاں ایمان ناقص ہو جائے گا جہاں پہ نفا مطلق ہوگا تو آپ ایمان بھی مطلق ہوگا تو بھی ضد حادثت بھیا نشیا تو اپنا مدا ثابت کیا کہ نہیں ثابت کیا تو فرمائے کہ اللہ بتل مناسبی یہ بات کے درمیان علامتی نفاق اچھا اب اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ یہ تو ہو گیا ہے پھر نفاق جو ہے یہ نفاق دو قسم کا ہے ایک نفاقی احتقاجی ہے اور ایک نفاق عملی ہے نفاقی احتسابی جس کو کہتے ہیں کہ کفر کو یعنی کفر کو چھپائے اور ایمان کو ظاہر کرے نفاذ احتسابی تو کہتے ہیں کہ نفسی زبان سے اپنی ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور دل میں کفر کا چھپاتے ہیں یقول امن دل یوم آخر وہ زبان سے تو آمناہ ہے لیکن دل سے, دل سے مومن نہیں ہے تو یہ لفافی احتسابی ہے اور اس کو سندید بھی کہتے ہیں جو اپنا کفر چھپائے اور ایمان ظاہر کرتا ہے اور یہ بو یہ بو اگر آپ کے پاس اقتدار ہو جائے تو پھر کی تعریف آسان ہے سمجھ گئی ہونا کہ نفاق عملی ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان میں کسی مناسب کی عادت کا ظہور ہو جائے اس کو ہم نفاق ارتقا نہیں کہیں گے اس کو نفاق عملی کہیں گے اب مل پر کو بین نفاق لفا کے والا عملی نفاق احتقادی سے سل بھی ایمان ہوتا ہے لیکن نفاق عملی سے نقصی ایمان ہوتا ہے سل ایمان نہیں ہوتا ہے تو یوں کہہ دو تم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے نفاق استقاضی مخرج مرن ایمان ہے لیکن اماں نفاق عملی غیر مخرج ایمان ہے تو دیکھو اے جس طرح درجات ظلم دونوں ظلم تو اس طرح درجات نفاق دونا نفاق ایک نفاف اکبر ایک نفاق ازر عملی ہوا نفاق ابتقادی مخرج ہے اور نفاق عملی غیری مخرج ہے اب اس پہ پہلی روایت ہے حضرت عبی ہو رہے سے فرمات نبی علیہ السلام سے آیت المناطلاس مناسب کی نشانیت تین ہیں اب یہاں پہ ایک لفسی بات ہے کہ آیت مفرد ہے اور یہ صلاسن جو ہے یہ جمع ہے اور آیتن یہ مبتدا ہے اور سلاق اس کی خبر ہے تو موافقت بالمبت وہ خبر نہیں ہے حالانکہ ہونا چاہیے تھا یہ تو ضروری ہے تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ آیتن اگر کی مفرد ہے لیکن یہ مفرد بھی جنسی ہے فرضی نہیں ہے اور جب یہ آیت جنس مراد ہو جائے تو جلس کے اطلاق جو ہے فرض پہ تسمی اور جمی سب پہ ہوتا ہے تو لہذا آیت منافق اصلاخ میں کام نہیں ہے ٹھیک آیت مفرد المناف صلاحی جمع ہیں اور مبتدا خبر ہیں موافقت نہیں ہے تو جواب یہ کیا سماد جنس لہذا جنس کے اطلاق فرد کامل پہ بھی ہوتا ہے فرد اذنا پی بھی ہوتا ہے ایک پی بھی ہوتا ہے زیادہ پہ بھی ہوتا ہے دوسرا جواب یہ ہے گنگوئی رحم اللہ فرماتے ہیں آیت المنافق سلاس اگر یہاں سلاس کے عدد ذکر ہے لیکن اس کو کے مجموعہ کو ایک علامت کر دیں یہ سلاس مجموعہ علامت نفاق ہے تو آیت المنافق سلاس وہ کہ منافق کی آیت یہ تینوں کا مجموعہ ہے جھوٹ ہو خلاف ورزی ہو خیانت ہو جب یہ مجموعہ تین چیزیں ایک پر نجم ہو جائیں تو آیت المنافق ہے بات سمجھ گئے بھائی علامت اگر تین ہیں لیکن ان تین کا مجموعہ ایک علامت ہے تو المنافق اس اعتبار سے ابن بطال سے وغیرہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ سلاح سن جو ہے نا اگرچہ واضح نے اس کو تین کی عادت کے لیے مقرر کیا ہے لیکن لفظ ہی بھی مفرد ہے تو آیت الملا سلاس میں پیش کر دی ترجمہ پڑو پھر دوسرے حدیث اس میں بات ہے ایک نشانی ذاحبہ جب یہ باتی نقل کرتا ہے ایک باسی کہتا ہے تو جھوٹ بچتا ہے وہ ازا وعد اخل وعدہ اخلفا کرتا ہے تو اس کی خلاف مخالفت کرتا ہے وہ تمہیں نہ کھانا اور جب تم جس کو کسی چیز پہ امانت دار مقرر کرو گے تو یہ خیانت کرے گا اب دیکھو بھائی یہاں پہ فصر آ... کو سناؤ کہ نہیں سناؤ آپ ناراض ہوتے گھڑی کو دیکھیں آپ جانتے ہیں مانتے رہتا ہوں اب یہاں پہ یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ سن 77 یا سن 78 کا زرمانہ تھا دورے تفصیل کے لیے میں نے متن صاحب کو کہا جو کہ شیخ کے پاس جاتے ہیں ان کے وقت جیسے ایک کسان کسان کے لیے وہ خود ہے میرے خیال سن پچہتر چھتر وقت ہم لینے کے لیے گئے تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں شیخ کو کہتا کہ مجھے وقت دے دوں نا میں بہت رکھتا اپنے اسٹال میں تو میں نے متم صاحب کو کام ان کے ساتھ گئے تو انہوں نے وقت لیا شیخ پھر نہیں آیا وجہ سے تو ماشاءاللہ جب تجربہ نہیں ہوتا ہے نہ تو ایسا ہوتا ہے یہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں اکثر جب تجربہ نہیں ہوتا ہے تو معاملہ ایسا ہوتا ہے تو مجھے جتنی آئے یاد, یاد کی نا اور جتنے حدیثیں یاد تھی میں نے سب حق ملے و لذیذ احمد شاہدات قائم وعدوں کے لحاظ کرنے والے وغیرہ وغیرہ وزا خان ہوئے آپ نے وعدہ کیا نہیں آئے مسلمان کی بھی شانے اسلام اسلام جو کچھ آج جب تجربہ نہیں ہے دیاتی ہی نہ بس کچھ تجربہ بھی نہیں تھا کچھ یہ آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ غلام اللہ خان ہر ایک کی دعوت کے تم نہیں آتا یہ دعوت والا ہے اس کے حجیز کیا ہے کہ مٹا باتیں کرنے والے بہت ہوتی تھا تو بس طبیعت خراب ہو گئی میں نے خط لے کیا تم منافع سے صلاح سنزا داخلہ اور اس سے جب صرف مومن کیا مار کیا لکھ بس جب خط چلا گیا نا پھر تمہیں بہت پریشان ہو میں نے کہا میں نے بڑی مستعفی کی ہے میں اب میں کہتا ہوں کہ جاتا ہوں شاید ان کو خط نہ پہنچا ہو جاتا ہوں شاید خط پہنچا ہو لیکن ان سے بھول گیا ہو ظہور ہو گیا ہو میں گیا تو جب گیا نا تو مجھے کہتا ہے ہزارے بلا اب اپنے کھیتوں کی زمین ایسی ہو جائے کہ نہیں ہر پتنی لاس مارنا شروع کر دیا ہاتھ پہ ہو تم ماشاء تو ما ہنس پائے ہنس پائے آل ضوائر نہ بنو نہ آل بواتن بنو عال ضوائر نہ بنو آل بواتین بنو تو پھر یہ شیر کی بات ہے پھر میں نے جب میرک دیا تھا وہاں یہ لکھی تھی خزاں تک سے الگ بس ویزا اخلاق منازد کی پہچان کیسی ہے یہ میں اس کو کہتا ہوں بھائی کل تم وہاں دس بجے آ جا اب یہ کہتے میں ضرور آؤں گا دل میں یہ ہے کہ میں ادھر لے لیٹوں گا میں جاؤں گا نہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آؤں گا دل میں دل میں آنا نہیں ہے لیکن زبان سے اکیلے تھی کہ کل دس بجے میں ضرور آؤں گا یہ کیسا آواز آخر کہ جب وعدہ دیتا ہے مخالفت کی نیت سے دیتا ہے یہ سو اس نے وعدہ دیا بھائی دس بجے میں آؤں گا ضرور لیکن اس کے مہمان آ گئے یا ہی بیمار ہو گیا یا کوئی حضر بن گیا ہے اب یہ نہیں آیا تو اس کو نفاق تعبیر نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ اب یہ وعدہ پورا کرنا ہی اس کی بس کی بات نہیں ہے اس نے تو دل سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا میں کافی بھی یہ لگا ہے تو اضا وعدہ خلاف ہم کون سے نفاق کون سا ہے جب وعدہ کرتا ہے یعنی پورا پولو پھرا دے بانے نہ نبانے کہا دے جب وہ ایسا کرتا ہے نبھانے کا ارادہ نہ یہ نفاق ہے ٹھیک ہے بھائی وہ عزا تو خان اور جب تم اس کو کسی مسئلے پر امین بناؤ تو یہ خیانت کرتا ہے الزا پھر تو مینا الرف رف کی بات ہے بھائی تجھے میں نے بتا دی ہے کسی کو نہیں بتانا اب یہ اس کو نشر کر دے یہ بھی خیانت ہے میں خدا نفاذ کسی عید میں مبتلا تھا اور تو آگے مجھ پر پھر تو اس کو ظاہر نہیں کرتا تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے کیت کرے گا تو یہ خیانت ہے اس کل مجاز بل آپ کو میرے پانچ روپے دے دیے ہیں کہ کل تک آپ نے اس کو رکھنا ہے آپ نے اس کو رو بہو رکھ دیا ہے تھی. امانت داری ہے اس کو کھا لیا ہے نا <تصفح> امانت مالی ہو امانتی عزت ہو امانتی قولی ہو یہ سب منہ کے اندر داخل ہے المجا رسب اللہ کی علواد سے اب یہ حدیث پڑھی گئی ہے تو عبداللہ بن مران مسرو عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ علقال اربون چار چیزیں من منو شخص کنہ پی ہے کہ ہو یہ چار فصل میں کیا کہ خالصا تو یہ پکا اور خالص ستر مناسب بنے گا امن کیا کہنا من اور جس میں ایک خصلت ان چار کے سال سے اس میں ایک خصلت ہی ہوگی حتا یا دہا یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے یعنی مناسب رہے گا بطال بطالفاف کا حتا یا یہاں تک اس کو چھوڑے جب چھوڑے گا تو لفاف ناخار یہ پہلے اس میں گزر گئی گزر گئی یہ بات گزر گئی یہ علامت بھی گزر گئی وہ سب یہ بھی گزر گئی وہاں وہاں اصلافت یہاں را قیامت کرتا ہے وہاں اور جب لڑتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے گالیاں دیتا ہے اللہ اب اس پر بات کرتے ہیں آبا شوبہ سنامش امام بخاری رحم اللہ اس تعلیم کو ذکر کرنے کے لیے ان ذکر کرنے سے یہ بتاتے ہیں یہ رواج مجھے کثرت فرخ اور متعدد اساتذہ سے ملی ہے جس طرح اویسا انوخبا کا رحطنا سفیان الامش جس طرح سفیان آمد سے نقل کرتے ہیں اسی طرح اس کو شوبہ آحمد سے نقل کرتے ہیں رواج کرتے ہیں تو گویا کی سلطیان العمد شعبہ موافقت موجود ہے اور اس کو مطابق مطابق کہتے ناقصہ کہتے ہیں جو کہ موافقت من میں آخری ہو اس کو مطابق کہتے ہیں جذبت آخر اس طرف مطابق ہو اس کو مطابق ناقصہ کہتے ہیں تو شوبان الامش تو الامش العامش فصل گیا اب دیکھو اس حدیث میں اشکالات پہلے اشکال جی ہے کہ عادت کے بارے میں ہے پہلے حدیث میں آئے کہ نفاذ کی کتنی علامتیں ہیں تین ہیں ٹھیک ہے دوسرے حدیث میں آئے کہ علامت نفاذ کتنے ہیں چار ہیں تو تین اور چار میں تضاد ہے نا تو فتح رضا بیل حدیث دارو ہوا اب تم جو منطقی لوگ ہو تم کہتے ہو کہ ذات ہوتا لیکن یہاں تجا تازہ کی بھی سختی سو ہنسی سے چھوڑی پڑے گی تمہاری فتوا فتہ جب ہز میں تارز ہو تو توافق کی کوشش کرو نمبر ایک اس میں تین کا ذکر ہے اس میں چار کا ذکر ہے ظاہر ہو رہا ہے جواب آپ لے اس میں کوئی تعارف نہیں ہے یہ میرے قبیل تجدال ہے کیا مانا پہلے وہی آئے کہ علامۃ النفاق تین وہی علامت الفاق چار ہے تجدل علمیا اس لیے کہ وہی نبی پاک پر تدریجن آیا کرتی تھی تو پہلے علامات سلاح بتائے اس کے بعد علامات اربعہ ارباد جواب ہو گیا دوسرے جوان یہ سلاس و اربا یہ آزاد شمار ہیں عدد ہے نا پہلے حدیث میں سلاسۃن آیا دوسرے حدیث میں ارباً آیا تو یہ عدد ہیں اور جمہور کا مس کہ آزاد میں مخالف مخالفار مقصود اظہار علامت نفاق ہے مقصود حصر نہیں ہے آداد میں مفو مخالف لڑے اعتبار نشتے آداد میں مفہ مخالف معتبر نہیں ہوتا جب نہیں ہوتا تو مقصود نفسی ذکر علامات نفاق ہے انحصار مراد نہیں ہے اگر انحصار مراد ہوتا تو پھر کا حصر چار سے باطل ہوتا سمجھ گئے ہو لیکن اس سے مراد حسر مقصود نہیں ہے نفس اظہار علامت نفاق ہے نمبر تین جواب ماشاء اللہ حدیث کے اندر جواب موجود ہے وہ جواب تم کرو حدیث کے اندر ہے دیکھو پہلے حدیث میں علامات نفاق تین ہیں تیسری حدیث میں علامات نفاق چار ہیں ان چار میں سے فجرہ جو چوتھی نشانی ہے یہ خلوص نفاق کی نشانی ہے نفس نفاق کی نہیں ہے نف نفاق کے علاق کے تین ہیں اور سے نفاق کی علامت چوتھی ہے نفاق کو ہے کرتا سے اخلاق مراقی ہو جو ہے اخلاقی اخلازمند کا ہے تو تین علامات مطلق لفاق کی ہیں اور یہ چوتھی نفاف جو ہے یہ نفاق کے اندر پکیج پیدا کرنے کے لیے ہے سفا جا رہا تو تین علامات نفاق ہو گئے اور یہ چوتھی نشانی نفاقی اتقان اور استحکام کی ہے ہزاخا سو فجرا تو لحاظ اشکاذہ نہیں ہے اب بات سمجھ گئے ہو اچھا اس پہ دو مباحث ہو رہے ہیں پہلی بات سے کرتے ہیں علامات نفاق ان تین کو کیوں ذکر کیا ہے یہ تین تو علامات نفاق ہی نا ما وجو ذکر ہندا ان تین کو علامات نفاس کے کیوں بنائے گئے ہیں یا کیوں ذکر کیے گئے ہیں وجہ تخصیص کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ کسی انسان کی زیانت داری تین چیزوں کے ساتھ کس کا تعلق ہے کسی انسان کی زیادت داری کا تعلق اور اس کے ہے بیل سے ہے اگر آپ کو ہم معلوم کریں کہ آپ جیانت ہیں ہمیں کیا پتہ ہے کہ آپ کے اندر جانتداری ہے کہ نہیں ہے یہ جیانتداری تو ضرور کس سے ہوگا یا قول سے ہوگا یا پیر سے ہوگا یا نیت سے ہوگا اب یہاں پہ تم دیکھو اذا زاحت دس یہ قول ہے ویزا و, و ادا یہ نیت ہے ویزا تمہیں نہ خانہ یہ فعل ہے کسی انسان کی داری کی پہچان کس پہ ہوگی کے اشیاء ہے قول فیل نیت تو واضح اصل نیت الفان فین ہے قول ہے تو وجہ تفصیل ضائع اب یہاں پہ بڑا اشکال ہے بہ بڑا اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ حدیث میں آیا کہ علامت نفاق تین ہیں جب یہ تین علامات نفاق ہیں ٹھیک ہے تو پھر تو اس دنیا میں سب منافق ہیں ہے مناسب تبھی خارا شاہ وہ حدیث بھی آ گئے ہیں مدرسے میں ہمارے ہاشمل سے حسن جو کرو آپ کو جلد جلدی کرتا ہوں رکاوٹ کا پیسہ اگر نکی علامہ سے نشاس ہیں تو آج جتنی بھی کلمہ مقور لوگ ہیں یہ سب بنا ہے سی نے علیہ اس لیے کہ واد کے خلاف ہوتی ہے کچھ نہ کرونا وادی کے خلاف ہوتی ہے کرتے ہیں تو لفاس ہے نا وادی کے مقابلے ہوتی ہے معاملات میں دیات ہو جاتا ہے جگرے مگڑے میں کرتی کرتی گاڑیاں ابھی تو سب میں ہے نا جب علامات اس میں پائے جائیں گے تو وہ اس نیپاس تو لہٰذا اس زمانے میں کلمہ کلمگو آدمی سے نہیں بچ دے کوئی کلمہ گو آدمی جو ہے وہ نیپاس سے نہیں بچ سکتا تو معلوم ہوا کہ زمانے کے سب لوگ منافق ہیں علی اعظم اس کے بہت سے جوابیں ہمارے مہاشی بھی دی ہیں لیکن ابھی دیکھنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا سب سے یعنی محشی کے جوابات سے وہ بات میں ہو جائیں گے سب سے آسان جواب یہاں پہ علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ کا آسان جواب ہے ایک ہے علت ایک ہے علامت بین العلط و علامت فرقن و ملم یا پمپ علت کے لیے معلول کا ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن علامت کے لیے ضلع علامت کا وجود ہونا موجود ہونا ضروری نہیں ہے مثال یہ حرارت جو ہے حرارت یہ علامت بخار ہے یا مار اور اس کے یہ بازو کیا ہے گرم ہے یہ حرارت علامتی بخار ہے لیکن کبھی کبھی حرارت ہوتی ہے اور بخار نہیں ہوتا ہے آج کے سامنے سب کچھ حاصل کرتا ہے آزاد گرم ہو جاتے ہیں بستر میں ہاتھ ہاتھ میں مس کرتے ہیں تو اس میں گرمائش ہوتی ہے اب حرارت, حرارت موجود ہے لیکن بخار شاہ کشمیر رحم اللہ کے وقت یعنی اللہ علمائے دیو ورنہ اللہ پاکر بہا رحمت کر بہا رحمدنا میں کہا کرتا ہوں میرے اس بات کو چلتے چلتے پھر بھی نوٹ کرو تین علماء کی کتابیں دیکھو حدیث کے فن سے بہت اچھی واقعی ہے اللہ محمد شاہ کشمیری رحم اللہ اور اس کے بعد جو ہے مولا ذکری رحم اللہ اور اس کے بعد شمس الدین رحم لوگ جو ہیں نا حدیثوں کو سمجھ کے گنگوئی رحم اللہ ایک،, کی ایک, شرح ایک جلد ملتی ہے دیکھو تو تم حیران ہو جاؤ گے کہ ان لوگوں کو اللہ نے حدیث کا کتنا زو خطا ہوگا تو آج تم مناظر سلا ابھی ہماری ہے اگر یہ گالی کسی میں ملک کسی مسلمان میں گئی ہے تو یہ علامت ہے اس ایک علامت کے ضرور سے یہ مناسب ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر غالی گلوچ سے یہ مناسب ہو گیا ہے اس لیے کہ علامت کے لیے ضرور کا کو وجود ضروری نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے علت کے لیے معلول کا وجود ضروری درد. درد. میرا جب مطالعہ کر رہا تھا ایک یہ مناطق کی بات حرارت وغیرہ الحرارت الحامت الحرار میں نے ایک ذہن میں سوچا میں نے کہا یہ مینار ہے مینار جنگ میں بھی مسجد چوبا ہے ہے نا اب یہ مینار میرے ذہن میں یہ نشان یاد ہے میں نے کہا اب یہ مینار ہے یہ مسجد کے لیے ہے لیکن کبھی یہ مینار میں یہ مینار جو ہے جہاں پہ بنتے ہیں وہاں پہ بھی بڑے بڑے مینار پڑے ہوتے ہیں کیا وہ مسجد ہیں اب مینار کا کہیں وجود یہ مسجد پہ دلالت ہے یہ نہیں کہ یہاں مینار تو مسجد بھی ہے میرا بنا میرا تو علامت مسجد ہے اب یہی میرا تم کسی درست کے لیے بنا تو یہ مسجد ہے اب بات سمجھ گئے ہو تو ماں شاء اللہ شاہ کشمیر رحم اللہ نے فرما دیا ہے کہ علامت کے وجود سے ذل علامت کا ظہور ضروری نہیں ہے ایک بات ہو گئی ہے ٹھیک ہے بھائی دوسری بات یہ ہے کہ علامات نفاق تین ہیں لیکن اوئے ابراد ان حدیث نے الفاظ جنا کیے ازاحد دسا و ایزا تو مینا و ازا تو جکر ان کشمیر احمد ازاحد دسازا تو مینا وزا کا سما تو ہر کئی کے ساتھ کرتا ہے تاکیب پر اور زبان پر تو آیت المناس کے صلاحان کے عادت الہو عادت الشخت آج لڑائی ہو گئی ہے آپ نے گاڑی بھی دے دیكن کبھی کبھی آپ نہیں گاڑی ہمیشہ آپ کی عادت نہیں ہے آپ سے ایک مسئلے میں تیارت ہو گئی ہے لیکن آپ کی عادت نہیں ہے آپ ایک مسئلے میں ہراضن واضی کی خلاف ورزی کی ہے اب کہ عادت نہیں ہے اس کو نفاق نہیں کہیں گے یہ نفاق یہ تین چیزیں علامت نفاق کب ہوگی جب عادت بن جائے جب اس کو عادت بنایا جائے جب عادت نہیں بنایا گیا تو یہ مناسب بھی نہیں ہے بات سمجھ گئے ہو اس لیے کہ زا کر متعلق اس کے ساتھ ہے توام کے ساتھ ہے تو جب یہ عادت بنے گی تو نفاق ہوگا جب عادت نہیں بنے گی تو نفاق بھی نہیں ہوگا نمبر دو آگے نمبر تین آگے آؤ یہ حدیث یا یہ علامت یا یہ علامات نفا ٹھیک ہے نا یہ فقط رسول اللہ کی زبان یہ یعنی زمان مبارک کے ساتھ متعلق ہے اس زمانے میں مناسب کی پہچان کے لیے نبی نے یہ تین علامات ذکر کی ہیں تو علامت مختصر نبیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے کہا عید المنافق اسلام سنگیوں کے مناسب پہ چاند تو نا حد سا قدم و اذا وادہ ازا... تمہیں نا تو یہ ایک عام ضابطہ نہیں ہے عام قانون نہیں ہے یہ فقط کس کے لیے ہے سے نمبر چار منافق دو قسم کا ہے ایک منافق اعتقادی ہے ایک منافق عملی ہے توجہ ہے ایک نفاقی اعتقادی ہے اور ایک نفاقی عملی ہے نفاقی اعتقادی کون ہے کیا ہے کہ میں یو ضرور ایمان اور یقین کفر ایمان کو ظاہر کرتا ہے اور کفر کو اب یہ نفاقی کون سا منافق ہے حقیقی ہے ٹھیک ہے نا منافق مناسب حقیقی ہے اور اظہار تو قدم وغیرہ وغیرہ یہ منافقی کیا ہے حاملی ہے تو نفاق عملی سے نقصان دل ایمان آتا ہے لیکن نفاق عملی سے منافق نہیں ہوگا تو خرجن ایمان بھی نہیں آئے گا سمجھ گئے اس حدیث میں من منافقی حاملی کا کر ہے مناسب احتساب کا نہیں ہے وہاں سیاح کے افواس اور یہ بات جو ہے ابوا کی سیاح سے بہت مناسب ہے قبر کیوں نہ اکبر اعتقادی نفاق اکبر ہاں بنی یا یوں کہو کہ اب نفاق والا قسم ہے نفاقی شرعی و نفاقی عرفی ایک نفاقی شرعی ہے اور ایک نفاق عرفی ہے نفاقی شرعی وہی ہے میں یو غفراضلام و نفاق عملی اذا حدث وغیرہ نہ کرے بات سمجھ گئے ہو ایک نفاق عملی ہے یا ایک, یا ایک نفاق عرفی ہے اور ایک نفاق شرعی ہے اس حدیث میں آت نفاق عرفی کی علامات نہ کہ نفاق شرعی ہے نفاق شرعی شریف علامات قرآن میں ذکر کر رہی ہیں اور میرا سے منع ہے ٹھیک ہے بزاخلو یس تحفی ال رسول لم یہ اب مسئلہ حل ہو گیا ہے حدیث مبارک پہ جو کا آلات حل ہو گئے ہیں تین کا عدت اور چار کا عدد ہے تارض نہیں ہے مقصود تکثیر ہے انحصار نہیں ہے بس ٹھیک ہے مقصود یہ ہے کہ اس سے علم یہ تجدد علم ہے پہلے تین بار میں چار ہے یہ تین جو ہے یہ علامت نفاق ہے یہ چوتھا لفاق کے اندر کیا معنی پکیج پیدا کرنے کے لیے ہے پیدا کیے گا نا اور باقی وہ بھی ہو گئے ہیں ابھی کچھ بات تو نہیں رہتی ہے ان شاء اللہ جمعرات دو huh? منٹ <laughs> <Hein? coughs>